بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے قبل کی نشست میں بات ہو رہی تھی اور تسلسل چل رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث میں اللہ اعلی سے مختلف اشیاء سے پناہ مانگی ہے ان میں ایک قسم تو وہ ہے جو عمومیت سے تعلق رکھتی ہے عام چیزیں اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اپنے نام لے لے کر کچھ خاص چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اور کچھ نشستیں اس پہلی قسم کے حوالے سے چل رہی تھیں اور آج اس کا اختتام ہے کہ جناب رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر عمومی طور پہ اللہ کی پناہ چاہی ہے حضرت بحرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحر ہوتی تو یوں دعا مانگتے تھے آپ فرماتے تھے سم آسام ان سننے والے نے سن لیا بحمد اللہ و ونت ہی اللہ تعالی کے لیے تعریف ہے اس کے انعامات ہیں وہ حسن بلا ای ہی علئی نا ربانہ صاحب کرم ہے اور اس نے جتنے اچھے احوال ہمارے ساتھ رکھے ہیں جتنی اچھی حالتیں زندگی میں مجھ پہ تاریخ ہوتی ہیں یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے ان کے لیے اور سننے والا سن رہا ہے ربا صاحبنا صاحب ہمارے پرورتکار ہمارا ساتھی بن جا اللہ اس سفر میں ہمارا دوست بن جا اللہ اس سفر میں, اس سفر میں ہماری ہماری نگہ تاشت کرنے والا حفاظت کرنے والا بنجا وہ افضل علین اور اللہ اپنے کرم اپنے فضل اپنی مہربانی کا دریا ہم پر بہا بہاتی من منار اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کی آگ سے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہو رہی ہوتی تھی سفر میں تو اس دعا کو مانگا کرتے تھے اس میں اللہ کا شکر بھی ہے اللہ تعالی کے انعامات پر اس, کے اس, کی اس کا زیر احسان ہونا اس کا اقرار بھی ہے اور آخری جملہ دیکھیے کہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگی گئی ہے کہ پروردگار اس سے اپنی حفاظت میں رکھ